والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صلى الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام من حبوا الله يا تايو تعبد له فيها من عشر ذي الحجه يا درو صيام كل يوم منها او صيام وصيام, وصيام وصيام سنه سنت كل ليله منها بقيام ليله القدر وقال عليه الصلاه والسلام مامل ابن آدم انکم من عمل یوما نحر حب الاللہ من احراق الدم و انہو لیاتی یوما قیامت بقرونها و شعرها ازلافیا و, و انہا الدم علیہ قاملہ الله من اللہ وکا قبل ایتا این یقا بل ارض بها نفسا وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ماہ ذی لحوہ قال سنت عبیق ابراہیم عليه السلام نکاض و امالنا فی یا رسول اللہ قال طلب كل شاد حضرت نکاض یا رسول اللہ قال طلب شارت من صوب حسنہ نکاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجات اندهی وی رہی فلا یوث فلا یضحہ فلا نا صلی اللہ و علی رسول رسول النبی الکریم نحمد هذالک ہم الشاکرین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین محظرم بھائی اور دوستوں یہ میں نے قربانی اور بڑی کے متعلق جو احکامات ہیں ان میں سے ایک ایکد اور چند حادیث پڑھ لی تو اس کا ترجمہ اس کتاب سے ہی سن لیتے ہیں عش یہ پڑھی گئی یہ عید الاحجی کے جو دستے کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشا فرمایا کہ کوئی دن عشرۂ الحجہ کے سوا ایسے نہیں کہ ان میں عبادت کرنا خدا طالح کو زیادہ پسند ہو ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کا روزہ رکھنے کے برابر ہے اور ان کی ہر حردات کا جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے یہ پہلا آشرہ ہے دسواں دن کا روزہ رکھنا تو عید کا دن شروع ہو جاتا ہے دسواں گیارہ بارہ تیرہ تو جائز نہیں ہے یہ چار دن اور ایک چھوٹی عید کا دن پانچ دن سارے سال میں یہ ایسے دن ہے کہ ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ان میں ضرور رفتار کرنا فرض و واجب ہے آج میں کچھ بھی پی کھانے پینے کے قابل نہ ہو تب بھی ایک گھنٹ پانی پی لے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا روزہ نہیں ہے تو یہ پانچ دن تو پابندی ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا اس کے جو نو دن پہلے اشرے کے الحجہ کے آتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ کوئی دن پسند نہیں ہے جن میں عبادت کی جائے اور ان بدن کے ایک دن کا روزہ رکھنے کا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور رات کا ہر رات میں کھڑا ہونا قیام کرنا تاجر میں کھڑا ہونا رات کا قیام کرنا یہ لہد القدر کے برابر ہے قربانی کے بارے حدیث شریف ہیں اس نے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ سے شاید فرمایا کہ بنیادم کا یہ دوسرے نمبر کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ بنی آدم کا کوئی عمل بقر عید کے دن خدا تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں اور بحثہ خون قربانی کا زمین پر گرنے سے بیشتر ہی جناب لائی میں قبول ہو جاتا ہے بس خوش کرو اس قربانی کے ساتھ اپنا دل اور صاحب نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے شار فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے خدا تعلیم کتنی بڑی رامت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور ہم ایک بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں مگر اسی پر ہم ان کو ہم کو کا پیروکار قرار دیا جاتا ہے اور ارقی اپنے سمانے لیے ان میں کیا ہے اے اللہ کے رسول تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے ایسا بر صاحب رام کو بڑی ہرت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ یارسول اللہ اللہ جو بھیڑ ہے جس, جس پر جو ہے تو یہ بہت زیادہ بال ہیں فرمایا کہ اس کے بندے میں ہر بال کے بندے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے پھر فرمایا آخری عزیز کا ترجمہ ہے ارشا یا رسول اللہ جس نے وسط پائی قربانی کرنے کی نصاب نصاب ہو اور پھر قربانی نہیں کی بڑی کے قربانی نہیں کی تو فرمایا پاس ہوا ہماری عید گاہ میں نہ آئے قربانی کی اس کی استطاعت تھی قربانی اس پر واجب تھی لیکن اسے قربانی نہیں کی تو ایسے کہیں کہ ہماری عید میں نماز کلیندہ آئے کس کا دھمکی ہے کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اس بات کو فرمایا جا رہا ہے کہ گویا مسلمانوں میں سیاح نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تو آج کل جو روشن خیالیاں آئی ہیں اس میں ایک روشن خیالی یہ بھی آ گئی ہے کہ قربانی کرنے سے نعوذ باللہ بہت جانور ضائع ہو جاتے ہیں بہت گوشت ضائع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ معاشی نقصان ہے اور تاوان ہے ہمارے ساتھ اللہ و دانشوروں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ باتیں ہیں جن کو یہود پہلے مقرر کرتے ہیں ہیں ان باتوں کو ان میں پھیلائیں گے تاکہ ان کا عمل ختم ہو جائے اور اس مین کا جو اسلامی تشخص ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اور اس پر بات کرتے ہیں وہ جدید علموں کی علوم کی اصطلاح میں اور اس کے جو عظیم فائدے انفرادی اجتماعی معاشی اور قومی اور ملکی اور علاقائی اور پوری ملت کے جو عظیم فائدے ہیں وہ سامنے لاتے ہی نہیں کوئی یہودی کو کیا ہے تو آپ کے اعمال کے فوائد جو ہیں وہ سامنے لائے تو اس کی ذمہ دہ ضروری ہے کہ ایسی بات آپ کے سامنے لائے جس سے آپ انہیں دین سے برگشت ہو, جائے, دور ہو تو جائے, جائیں دور ہوتے جائیں ترک کرتے جائیں چھوڑتے جائیں یہاں تک کہ اتنا پریشان ہے کہ آپ کی وہ قوت جو دین کی وجہ سے آپ حاصل ہوئی ہوئی ہے اس کا خاتم و خاتم ہو جائے اور آگے بڑھ کر آپ کے گردن کو دبا کر بس نیچے گرا کر اوپر چڑھ جائے ان کا تو یہ منصوبہ ہے اور جو سادہ لو ہوتے ہیں ان کی بات کو پڑھ کر اتنی بھی تکلیف کر گوارہ نہیں کرتے ہم کسی علم سے اس بارے میں پوچھ لیں کہ کیا ہمارے علماء نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کی کہ ہمارے ماہرین کا بھی کوئی تبصرہ اس کے بارے میں ہے تاکہ وہ ہمارے سامنے آ جائے ہم اس پر اس کو لے کر ان سے بات کریں آپ جب بھی جاتے ہو کہتے ہیں آپ کی سزائیں بڑی سخت ہیں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے سنسار کی سزا ہے قادر کے قدر کرنے کی سزا ہے تو بڑی سخت ہے نوز اللہ واشیان اور باقی یہ بھی کہنا شروع کرتے دیتے ہیں کہ بڑی سخت ہیں ہم تو مدد اسلام کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ہم اس کو نہیں مان باللہ اللہ کو اور اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے کہ اپنا مطالعہ کیا ہوا ہو یا کسی الیم کے پاس جا کر بیٹھے ہوں اس سے پوچھا ہو کیا کہ ہمارے پر ایسا موقع آ گیا تو ہم کیا کریں گے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں ایک مدرسے کی بلانے پر گئے تو غالباً سردار قیم صاحب کی حکومت تھی تو ان کو اس بار کی ضرورت تھی کہ مذہبی لحاظ سے ان لیار کی رہنمائی ہو اور ان کو تقویت حاصل ہو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کے مخالف آتے ہیں تو انہوں نے اپنے بار میں سارے وکلاک اور دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے کے پشاور سے بڑے البای ہوئے ہیں اور وہ آپ سامنے کوئی بات کریں گے تو وہ ایک وکیل کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اسلام میں وہ شیانہ بہیمانہ ظالمانہ نوز اللہ وہ ہشیانہ بہیمانہ ظالمانہ سزائے کیوں ہیں وہ ہیانہ یعنی جانوروں جیسی وشیانہ یعنی ان لوگوں جیسی جو کہ بالکل جن کو کوئی تعذیب نہیں ہے بائیمانہ یہ جانوروں جیسی اور ظالمانہ تو سزا لفظ ہے اس سزائے کیوں ہے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بڑی شخصیات عزت برالا بالقدول صاحب تھے ہماری یونیورسٹی کے پشاور یونیورسٹی کے صدر شعبہ تھے اسلامیات کے امار اعظب اللہ اشرف صاحب تھے بولا صاحب نے پر بڑے تھے تو اس نے دکھا کہ ان کا جواب ملک میں عربی میں ترجمہ ہو کر دنیا عرب میں شائع کی گئی انگریزی میں ترجمہ ہو کر ملیشیا میں شائع کی گئی ساری دنیا سے مبارکباد کے خطوط آئے اور ان انسان کی تعزیب و ثقافت میں جب گناہ داخل ہوتا ہے اور وہ ایک حد تک قابل برداشت کسی بدن میں بیماری جب داخل ہوتی ہے تو ایک حد تک اس کا علاج کی قابل برداشت ہوتی ہے پھر علاج کیا جاتے ہیں پھر جب دوائیوں کے علاج کے بعد ڈاکٹر اس بات کا اعلان کر دیں کہ ابھی ہاتھ اگر ہاتھ اور پیر کاٹا نہ جائے تو اس سے سارے جسم پر موت واقع ہو جائے گی تو اس وقت ترس اور ہمدردی اور خیرخائی یہ ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ سارا جسم بچ جائے اور نے کھولا تو صحیح وایات حدیث میں جدید فلسفہ کی روشنی میں اور جدید کی شکل میں اس کو کھولا اور بیان کیا اس کو سمیٹا پھر بند کر کے اس نکال کر جب دیا تو کوئی ان وکیلوں میں کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا تیار ہو کوئی ٹچ کو لوتا تیار نہارج کرنے کو تیار تھے لیکن بولنے کو کوئی نہیں تیار سننا سچ بات یہ ہے کہ آج کے جدید فلسفہ میں اور آج کی جدید معیشت کی روشنی میں اور جدید تقاضوں کی, کی روشنی میں ہمارے پاس وہ اقلیت لائل ہیں کہ اگر ہم سے پوچھیں اور ان کو ہمارے سامنے لائیں تو ہم آم ان کو آواز خارج کرنے تک پہنچا کر آپ کو دکھائیں گے اگر نہ دکھایا تو آپ ہمارے ممبر تھوکیں جس سے آخری مارک ہو رہا تھا پاکستان کی قومی اسمبلی میں قدینیوں کے اقلیت کرا دیے جانے کا تو صبح صبح اس باقی وزیر اعظم نے ٹیلی فون کیا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب میں تو ساری بات سو،, سو نہیں سکا گھر والی کیا کیسوں کہ اس نے کہا ہے کہ ساری قدین عورتیں میرے پاس آئی ہوں کہتی ہیں مر ظلم ہو رہا ہے میں بلا وجہ میں کافر کرا دیا جا رہا ہے تو مجھے تو میری شامت کی ہوئی ہے میں کیا کروں نے کہا کہ آپ انہیں، میں جلدی باپ کے پاس پہنچتا ہوں میں اس سے بات کروں گا مان لے گی فکر نہ کریں آپ تو کہتے فوراً میں گیا گھر پر تو ان کی بیوی بی سے میں نے بات کی سے میں نے کہا بیٹی دیکھیں یہ یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو آپ کے دین کو آپ کی مملکت کو آپ کی ساری چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کے وقت سے پہنچاتے آ رہے ہیں اور ان کی غلامی کو پکا کرنے کے لیے تاریخ شروع ہوئی کیا ساری باتیں امی کو نہیں کہا بولا سا مجھے باتوں کو پتہ ہی نہیں تھا تو فوراً کرو اس کو کہتے وزیر صاحب بڑے خوش ہوئے جب آ کر بیٹھے ہمیں میں تو اس میں یعنی یہ ایک عجیب حکومت پاکستان نے موقع فراہم کیا تھا کہ ہر جمہوریت میں یہ اصول ہے کہ قوم کے منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں اقتدار عالیہ کا سارا اختیار ان کا ہوتا ہے منتخب نمائندگان جو ہیں اقتدار عالیہ حق ہی ان کا ہے باقی سارے ان کے ملازم ہوتے ہیں اس لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنے ہوئے قانون کی تشریح تو کر سکتی ہے اور یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے خود سے قانون نہیں بنا سکتی قانون بنانے کا اختیار فقط منتخب نمائندگان کو ہوتا ہے اور ایک پہلا موقع تھا کہ اسمبلی نے مرد اطائر کو بلا کر کہا کہ اپنی صفائی میں پوری اسمبلی کو ایڈریس کر سکتے ہیں سہ کال کو یہ نہ کہے کہ اس آدمی کو اپنا موقع بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا وہ جب آدمی آیا تو مغل کشمیری نژر کا آدمی سیاہ سفید سرخ سفید رنگ اور پنجاب کا خالص گھی کھایا ہوا ساری عمر ایئر کنڈیشن کے کمرے میں رہا ہوا چمک رہا تھا دی. تو سبلی کے عمران نے محبوب صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اس کو آپ کا کہتے ہیں ایسی سفید پکڑی اس کی ایسی رانی شکل آ گئی ایسے اس ایسی ڈاڑی ہے کو تقریر کرنے دیں یہ تقریر کر لے پھر میں تقریر کروں گا پھر آپ میں سے ہر ایک آدمی کہے گا یہ کافر ہے اور واقعی اس نے تقریر کی باطل جو ہے وہ منطقی کی خطوص کے اندر بیان نہیں ہو سکتا باطل کی علامت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے دوران آدمی کو شف شف کرنا پڑتا ہے راجی والے جانتے میں سے بیٹھا جب کلکولیشن جب آرمی کا سوال صحیح نہ چل رہا تو کلکولیشن روٹی سیدھی آ رہی ہوتی تو سمجھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری کلکولیشن ایسے بتا رہی ہے کہ میں پرابلم کو صحیح سالو کرتے ہوئے نہیں چل رہا مجھے پھر مڑنا چاہیے پیچھے سے ایسے ہی بات جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے منت کی خطوط کے درمیان لا نہیں سکتا ہاں جی باطل منت کی دلائل کے تھرو بیان نہیں ہو سکتا اس میں شف شف کرنا پڑتا ہے آدمی کو اور حق والا جو حق بڑی سادہ چیز ہے یہ سے بیان ہوتا ہے اس کے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اور جو مفتی محمود صاحب نے بیان کیا تو نے کہا واقعی مفتی صاحب ٹھیک کر رہے تھے اتنے بڑے ادارے ہیں جس پر سارے انہوں نے اعتبار کیا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اقلی دلائل ہر چیز کے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے تو کفار کی باتوں کو سن کر جوہد کی باتوں کو سن کر اور آگے ہاتھ ڈال دیں اور شف شف کرتے ہیں ان کو بولنا شروع کر دیں آپ نے لمال سے پوچھے ہی نہیں ان سے کوئی بات سنے ہی نہیں ان کو چھوڑے ہی نہیں کہ آگے آپ اگر جواب نہیں دے سکتے آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم جواب دیں آپ کی جگہ طے کے تو گئی ہے کہ بڑی عید کے بارے میں نوز بلّہ بڑا گوشت ضائع ہوتے ہیں بڑے جانور ضائع ہوتے ہیں معیشت کا نقصان ہے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ, بہت ہو جتا کہ تو نے نہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے جانور پیپل میں دس ہزار روپے لوگوں کو دے دی یا غریبوں کو دے دی مولوی صاحب کا دس کلو گوشت اچھا ہے غریبوں کے لیے کہ میرے دس ہزار روپے اچھے ہیں ایسے ہی انہوں نے کسابی شروع کی ہوئی ہے کھالے جمع کر کے اس پر مسلے چلاتے ہیں مدرسے چلاتے ہیں اور جو ہے گوشت خود بیٹھ کر کھا لیتے ہیں اور ایسے انہوں نے شریر کچھ اور ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے انہوں نے کچھ اور بنا دیا نہ یہ روشن خیالی ہے ایک کتیا دس چھ بچے دیتی ہے اور کو کوئی دبا نہیں کرتا کوئی نہیں مارتا کوئی نہیں کھاتا اس کو ایک بکری ایک دبا دیتی ہے دو بچے دیتی ہے ہر روز زبہ ہوتی ہے بکری کی سریاں کھا رہے ہیں اس کی کلیجی کھا رہے ہیں پائے کھا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے کتوں کا روڑ نہیں دیکھا اگر چل رہا ہو. آپ نے بکریوں کا روڑ دیکھا ہے اتنی زبان بھی ہو رہی ہیں پھر بھی ریوڑ کیوں کہ نادان آدمی ہے نہ تیری معیشت یہ کہہ رہی ہے تیری ایک نام سے کہہ رہی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز کی تھیری بیان کر رہی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کو رکھنا پالنا اس کی کے نگے راش پرداشت وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تو خاص طور سے پاکستان کے جو گلبانی کا جو شعبہ ہے موشی پالنے کا جو پیشہ ہے یہ بڑی عید کی قربانی کے صدقے زندہ ہے ورنہ سارا سال ساری روزی بیکار بیٹھا ہوا شہری یہ جمع کر رہا ہے یہاں پر بیکار بیٹھا ہوا شہری سارے وسائل کو دھیان سے جمع کر کے یہاں سے بیٹھ رہا ہے کسان <خصح> ہل جلاتے ہے اس, اس کا خون نکلتا ہے پسینہ اس کا گرتا ہے جان اس کی ٹوٹتی ہے اور گندم جوار چاول نکالتا ہے کھیت سے اور یہاں پر ایک سنار بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑے سے ایک تولے سونے میں لے کر تھوڑی تھوڑی ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے سارا دن بعد گزرتا ہے اور سارا پیسہ اس کا سے کر اپنے قدم میں ڈال دیتا ہے حالانکہ وہ کہے کہ میں یہ جو ایک بند قدم ہے میری یہ میں یہ دس ہزار روپئے کی بھی نہیں بیچتا ہوں تو بیٹھ کر اپنے سونے کو کھاؤ تو یہ موت کو امکنار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی کہتے ہیں کہ آخری وقت میں قربے قیامت میں ایسے آلات ہو جائیں گے کہ ایک آدمی گائے کے سر کے برابر سونا لے کر جائے گا اور اس کو وقت کا کھانا نہیں ملے گا ایسے بے کے حالات آئیں گے یا مال خراب ہو جائیں گے آپ کو یہ ایک کپڑا لیا اس کپڑے ویسے ہی پہنے گرمی سے اسے بچا لیا سردی سے بچا لیا اس کے کپاس کسان نے کھیت میں ہلچل چلا کر کمائی اس کو بنا مزدور نے کر میں اور یہ میز ایک فضول آدمی بیٹھا اسے سروخ سبز داگیز پر لگائے اور روپے کی چیز کو اس نے سو روپے کی بنا دیا میں مزدور کسان سے کسیڈ کر اس نے اپنے پیر کے نیچے ڈال یہ ملکوں کو جو انقلاب آیا کرتے ہیں اور کچھ تو خون ہوا کرتا ہے تو آدمی مساوات کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جب مساوات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ بڑی عید کا وہ دن ہوتا ہے جب شہر کی روزی اٹھ کر دیہات کے آدمی کا مویشی بک کر اس کو پہنچتی ہے یہاں سے شفٹ کرتی ہے روزی ادر اور ریٹ اس کا ذرا اچھا ہوتا ہے اور یہاں کے وہ سائل ادھر جاتے ہیں اور اس پر سارا سال وہ مویشی پالتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے اس ڈیمانڈ پر وہ سپلائی کے لیے ساری چیزیں تیار کرتا ہے اور اس نے انکریج کیا ہوئے شعبے کو جس پر یہ چل رہا ہے یہ تو آپ کی معیشت کہہ رہی ہے کہ یہ معیشت کے لیے مفید ہے اور یہ تو ایک معاشی بات ہے معاشی چیزیں تو کوئی خاص چیزیں ہیں نہیں ہیں اصلی بات روحانی ہوتی ہے اور اصلی بات مانوی ہوتی ہے مانوی مانوی مانوی وہ جذبات اور قدرے ہیں اور احساسات ہیں اور ارادے اور عزم ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ بن سعود اپنے حالات میں لکھتا ہے کہ فلاں مار کے میں جب میں اپنی فوج کو لیے ہوئے لڑ رہا تھا سعودی کی حکومت کو لینے کے لیے کہ مجھے, پیٹ میں پیٹ میں مجھے گولی کہ میں نے اس سر کا رار اٹھا کر کس کر پیٹ کو باندھا اور لڑتا رہا لڑتا رہا جہاں تک کہ اس وقت فتح کر لیا ہم نے مار کے کو تو میں نے کہا میرا بھی حال پوچھ لو کہ میں بچ سکتا ہوں کہ نہیں بچ سکتا ہوں جو علاج باد کیا اللہ نے بچا دی یہ وہ عزم ہے ارادہ ہے جس کو لے کر آدمی آگے بڑھتا ہے لازمی ہوتی ہے قربانی کے جذبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں تو لہذا بعض اوقات قومیں تھوڑے سے معاشی اخراجات کر کے ان سے کچھ جذبات احساسات کچھ عزائم اور ارادے لیا کرتی ہیں جو ان کی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں عظیم رہنما کے طور پر کام کرتے ہیں کیا آپ اگر لوگوں سے اپنی گمر سے پوچھیں کہ چودہ اگست کو صرف صرف سب جڑیا اور تقریریں کرنا اور جمع ہونے پر کتنا خرچہ کرتے ہیں یہ اتنا عرب خرچہ ہوتے ہیں او ہو یہ غریبوں کی تقسیم کر لو نا ان کو کھانا نہیں مل رہا موجود صاحب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں ہر جگہ غریبوں کو پیسے دینے کی بات نہیں ہوتی ہے ویسے تو ہم ایک عظیم پاکستانی جذبہ پیدا کرتے ہیں لوگوں میں جس پر ہمارے خرچہ لگتا ہے تو قربانی وہ راز ہے اور وہ عمل ہے اور وہ جذبہ اور احساس ہے جس وقت انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور قربانی والے ہوتے ہیں تو مہیر القول کارنامے سر انجام دیتے ہیں انسان جب قربانی پر آتا ہے تو عقل کو حیران کرنے والے کارنامے سر انجام دے دیتا ہے اور معمولی سے معمولی چیز عظیم باتوں کو آپ کے سامنے لاکر موجود میں لے آئے گی تو اس لیے یہ وہ قوم میں عظیم قربانی کا جذبہ زندہ کرنے کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے کہ اس دن ایک جانور کی قربانی کر کے قوم کو قربانی کا عظیم در سطح کیا جائے اس کہ قربانی کا جانور لا کر کچھ دن رکھ کر تاکہ اس کے ساتھ جذباتی محبت پہ تو پھر ذبح کیا جائے یہ افضل نہیں ہے کہ میں نے پیسے بھیج دیا وہاں قربانی کر لیں جائز ہے یہ اب کوئی آدمی چاہ امریکہ میں مجبور ہے برطانیہ میں اس سے بات نہیں ہو سکتا اس نے پاکستان پیسے بھیج دیے تو اچھی بات ہے لیکن سر یہ ہے کہ جس دن آپ قربانی خریدنے چلے جائیں جائیں گے اسی دن آپ کے گھر میں سبق شروع ہو جائے گا چھوٹے بچے بچیاں سب پوچھیں گے کہ بابا جان دانا جان کہاں گئے ہوئے ہیں جی وہ قربانی خریدنے کے لیے قربانی کیا چیز ہوتی ہے جی قربانی یہ چیز ہوتی ہے جی وہ کس نے کی تھی جی براہیم الساب نے کی تھی کیوں کی تھی جی وہ مقاصد پر آدمی جذبات کو قربان کیا کرتا ہے مقاصد پر جو ہے تو آدمی اپنی ضرورتوں کو قربان کیا کرتا ہے مقاصد پر جو ہے آدمی اپنے مفادات کو قربان کیا کرتا ہے بچے تو پوچھتے ہیں نا کہ کیوں سبق کیا جی بیٹے کو کیوں کیا تھا جی بیٹے اللہ الحمی ہمارے مالک ہیں خالہ ہمیں پیدا کیوں ہمارے مالک ہیں اگر وہ چاہیں کہ ہم جان دے دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہتے ہیں اچھا اچھا, اچھا. کس لیے اس ماہیل نے سر جو کہا دیا تھا کہ مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کرتے ہیں تو میں کہوں کہ جی ہاں یہ ایک عظیم درس ہے جو تیرے گھر میں شریعت چلانا چاہتی ہے یہ تربیت کے کلاس ہے جو شریعت تیرے گھر میں چلانا چاہتی ہے تاکہ سے تیری نسل اس قربانی کے جذبے کو لے کہ کل تجھے محض پر ایسے حالات کے سامنے سامنے آ جائے کہ دشمن کے ہزار ٹینک آ رہے ہیں اور تیرے پاس سو ٹینک ہیں تو اب تیرے پاس فائدے قربانی کے جذبے کو اور کوئی چیز نہیں کہ ان کو الٹینک میں نہیں ہوا تھا کیا آپ کے لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اور خود کش حملہ کر کے سیالکوٹ کے سیکٹر میں ان ہندوستان کے ٹینکوں کے حملے کا رخ موڑا تھا تو کیا ہے اس کو ہندو فوجی کر سکتا ہے جیسا کہ میدان میں ہمارا سامنا ہوتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑو آگے آتے تم مارتے ہو پیچھے جاتے تب نے مارتے اب میں کیا کروں تو کہتے ہیں اگر ہینڈز اپ کر لو تو ہم چھوڑ دیں گے وہ ہینڈز اپ کر کے لے کے پیسے بھی پھینک کر کھڑا ہوتا ہے تو ایسے تو زندگی نہیں گزاری جاتی ہے عالم انسانیت میں عالم انسانیت ہے فقط اور لازمی والے اور قربانی والے افراد و اشخاص رقوں آگے بڑھا کرتی ہیں اور وہ میدان کو مار بارا کرتی ہے ان کو زندہ رہنے کا حق ملتا ہے تو یہ ہوا زیم درس ہے جو آپ کی اس قربانی میں ہے جس کو یودی ختم کرنا چاہتا ہے لہذا آپ کے دانش بلوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اچھی نہیں لگتی ہے آپ کے جانور ضائع ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے باشی پہلو کو میں نے بیان کیا اس کے وہ تو عملی اور اس کے ہے تو بات مانوی پہلو کو بیان کیا کہ جو ہے اس قسم کا جذبہ آپ کو عطا کرتا ہے تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کا بس ہو قربانی کر کرنے کا اور قربانی کر نہ کرے تو اسے اس کہہ دو کہ باری مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے قتم نہ آئے کیونکہ اس جگہ سے اس, اس کو یہ اس ملت کا فرد رہا اور اس کو یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تو بارہ مال پر رہے کی توفیق کتاب فرمائے